بس اللہ صلی علی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ دے سکنے مجھے تمام خران باقی شامل ایک بار سلامت کرتے ہیں فیور الاحمد باب الحج درد نمبر سات درد نمبر سیون پیج نمبر ایک سو چونتیس تیرم چنانے کا آپ کے مبارکانہ تعمیر پہنچا رہا ہوں اس میں حاجی جائے حج احرام پہننے کے بعد کل جو چودہ چیزیں کا تھا وہ حرام ہے ان پر ہاں جی محرم کو ان سے سختی سے ان سے احتیاط کرنا اور آج چند چیزیں بتا رہے ہیں اس میں بھی تعریباً 10 گیارہ چیزیں بتا رہے ہیں وہ محرم کے لیے مخروح ہے ان چیزوں کا ارتکاب ہونا مکروح ہے ہاں جی یہ دس نو طالباً چیزیں یہاں بیان فرمایا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرنا مرتکب ہونا مہرم کے لیے مکرو ہے اور اگر ان چیزوں کا مرتکب ہوا تو مخرو کا مطلب کیا ہے اس سے آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گا ہاں جی حج کے ثواب میں کمی آ جائے گا یقیناً مقروحات کے ارتکاب ہونے سے یہ ہوتی ہے ان چیزوں سے بھی تل امکان پر پرہیز کرنا ہے تو پہلے والے حجام چیزیں پر کافارہ تھا ان چیزوں پر کافارہ نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی آتے ہیں مخروص چیزوں پہ حج کے مقروحات کے ارتکاب کریں احرام کی حالت میں تو آپ کے لیے سوا میں کمی ہوگا تو فرماتے ہیں پہلا جو ہے وہ یا کرو مغروع ہے ہاں جی احرام پہننے والے کے لیے فغیر لابیز جی. سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کے بعد لباس میں احرام پہننا مخرو ہے ہاں جی مغروح ہے تو یہ سفید کپڑے چونکہ مرد کے لگا تھا نا دو چادر ہونے چاہیے دونوں سفید ہونے چاہیے یہ شرل لگایا تھا تو اسی حساب سے فرما رہے ہیں غیر الویث سفید کلر کے علاوہ رنگ کے علاوہ باقی رنگوں میں احرام پہننا مخروع ہے تو پہنے تو گناہ نہیں ہے ہاں احرام باطل نہیں ہوتے لیکن ثواب میں کمی ہے مخوح ہے ایک یہ ہو گیا ہاں جی غیر تفید کپڑے میں تو خواتین بھی اگر اس میں خواتین کے لیے سے کوئی چیز بیان نہیں فرمایا خواتین کے لیے جو ہے غیر اویس پہنا ان کے لیے بھی ہے یعنی خواتین کے لیے الگ سے کوئی نہیں پہن نہیں بتایا دوبارہ جو جو عملہ جو دیکھتے ہیں خواتین ایک چادر سفید پہن لیتے ہیں مغنا کی شکل میں باقی لباس بھی اگر سفید ہو یا سفید کے قریب ہو تو زیادہ بہتر ہے اس فارمولے سے جو سمجھ آتا ہے تو اس میں خواتین کے لیے الگ سے کوئی استثنا نہیں کیا جو استثناء وہ ہے خواتین چادر پہنے کا سر ڈامنا واجب ان کے لیے اور سلا و کپڑا پہننا یہ قمیز شلوار پہننا یہ ان کے لیے جائش ہے مردوں کے لیے یہ جائز ہے نہیں ہم احرام کے جو لباس ہیں ان کے لیے وہ جو بھی لباس پہنے پہن سکتے ہیں کیونکہ وہ استثناء کے حوالے سے تمام جو ہیں بالآخر جو ہے مردوں کے لیے تو ہر صورت میں وہ چادر سفید ہی ہونا ہے غیر سفید میں مخروح ہے خواتین جو ہے اس میں بہتری ہے یقین ہم جو ہے کہ وہ وہ بھی سفید احرام وہ کم از بڑا سا جو چادر پہنتے ہیں وہ سب ہے تو باقی زیادہ رنگین نہ ہو وہ پھر سیاہ بھی اس کے علاوہ دوسرا مقوع یہ ہے وسع یعنی میل کو چل والا ہاں جی دہیے ہوئے بغیر کسی کپڑا آپ نے پرانے کپڑے پہن لے لیکن وہ دہیا بھی نہیں ہے ہاں پاک تو ہے لیکن صاف نہیں ہے تو وہ بھی کپڑا پہننا مقوع ہے اور پھر سیاہ بھی وسع کھاتے میلے ہاں جی میلے کپڑے کا پہننا جو صاف ستھرا نہیں ہے ونی اور اس کے بعد آگے تیسرا وہل معلم تھی مولما نے نقش و نگار والے کپڑوں کا پہنا نقش و نگار والا خط خط, خط کا سیدھا ہاں جو نقش و نگار کوئی بھی وہ نہیں پہنا ہے اس اتنا ہو سکے سادہ لباس پہنا ہے ولحنا اور اسی طرح مہندی لگانا یہ زینت کے لیے کبھی ایک کسی جی علاج کے زمین میں آ کے لگائیں تو الگ بات ہے وہ مغروح ہیں لیکن زینت کے لیے مہندی لگانا مخروع ہے وہ نقاب اور نقاب پہنا یعنی پورا چہرے کو ڈاننا یعنی نکاب پہنے پورا جینوں کو ڈانبنا نلمرات خاتون کے لیے ایک عورت کے لیے پورا چہرے کو ڈانبنا مخروح ہے اور پہلے والے محرمت میں بھی آئے پورا چہرے کو نہیں ڈانبیں میں کچھ چہرہ ڈانپیں تو ہرش نہیں ہے جیسے کہ بتائے ناک سے نیچے کچھ ایسا ڈانپیں تو کوئی حرش نہیں ہمیں پورا چہرہ ڈالنا یہاں فرمایا وہ نقاب لگانا اور خاتون کے لیے یہ مخروف ہے ہاں جی فرمایا اس کے علاوہ فرماتے ہیں وہ دو میں ہمام میں داخل ہونا ہمام داخل ہو یعنی نہانا ہاں جی نہانا یہ حرام پہنے کے بعد غیر ضروری طور پر نہیں نہانا ہے ہاں جی حکمت حرام پہنتے وقت جو, جو نہایا ہے وہی نہایا اور پھر بار بار نہیں نہانا ہے اور ضرورت پڑ جائے کوئی مجبوری ہو جائے شرن ہاں جی تو پھر وہاں پہنا ہاں جو لیکن جو ہے عام حالت میں جو اپنے احرم پہنتے وقت نہانا سنت ہے اسی نہانے پہ کافی ہے البتہ شاست کے ہاں جو ہے مانا اسے داخل ہونا حمام سے جی, چونکہ اس وقت جو ایران وغیرہ میں ابھی بھی وہی ہمام ہے بعض پر وہ گرم حمام ہے جہاں انسان پسنا پسینہ ہو جاتا ہے ہاں جی اور بہت زیادہ گرم فضا اس کی وہی عوام ملاتے اگر آپ کو شدید گرمی ہو گیا پسینہ پسینا ہو گیا بدبودار ہو گیا تو آپ نہائیں تو نہا سکتے ہاں جی وہ جو گرم امام ہے جس میں جو ہے پورا جسم پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ میں جہاں تک سوچتا ہوں اس امام سے وہ ملات ہے پھر بھی جو ہے غیرضروری طور پر بار بار نہانا نہیں نہانا چاہیے کیونکہ شروع میں ایک دفعہ نہانے کا حکم ہے وہ مشتاب ہے احرام پہننے سے پہلے اس لیے پھر ایران کے بعد بار بار ہمامہ میں داخل نہ نامہ میں ویسے تو داخل مراد نہیں مراد نہانا ہے وہ استعمال و ریاحین ہاں اور استعمال کرنا مختلف خوشبو سنا استعمال رحم مختلف خوشبو سونا ریاحین ہاں ری ہوا سنا مراد یعنی کوئی بھی خوشبو سوگنا ریاحین خوشبو سونا جو ہے یہ مغرو ہے استعمال و ریاحین مغروع ہے ہاں جی, کوئی بھی خوشبودار چیزیں سونا وہ مغروع ہے خوشبودار سنا پھول وغیرہ ہے وہ بھی سونا خوشبو کے حالت میں مخروع ہے خوشبو سننا جسم پہ لگانا تو الگ چیز ہے وہ تو جائز نہیں ہے اور سونا بھی بھی جو ہے خوشبودار پھول وغیرہ وہ بھی جائز نہیں وہ بھی وہ مخرو ہے اس کے علاوہ بل ایک تہالم بھی سوات آنکھ میں کالا سرما لگانا زینت کے لیے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی مغرو ہے کالا سرمانہ کبھی آپ کے آنکھ میں تکلیف ہو تو وہ سفید سے نہ سرما بھی ہوتی ہے جو آگ کے درد کو دور کرنے کے لیے وہ حرج نہیں ہے کالا سرما لگانا جو زینت کے لیے ہوتی ہیں وہ مقروع ہے اس کے علاوہ ون نظر و فلم آپ نے جب احرام باننے کے بعد آئینہ دیکھنا بھی ون نظر و دیکھنا آئینہ آئینہ دیکھنا بھی مغرو ہے آئینہ بھی میں آپ نے نہیں دیکھنا ہے آنے کے بھی سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے یہ بھی مقروحات میں شامل ہے اس کے علاوہ وہ لطف الخاتم انگوٹھی پہننا لطف پہننا خاتم انگوٹھی کس مقصد کے لیے زینت ہے؟ زینت کے لیے ان انگوٹھی ہم تو زینت کے لیے ہی پہنتے ہیں تو زینت کے لیے پہننا یہ مغروح ہے البتہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی حکیم کوئی بزرگ ہستی کسی کو کوئی انگوٹھی دے دے جو اس کی صحت سے مربوط ہے انگوٹھی خود تو اتنا کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے لیکن اس کی صحت سلامتی سے مربوط ہے وہ کوئی مخصوص خاصیت کی جیسے اس کو پہننے کا حکم دیا ہے وہ اس میں شامل نہیں فرمایا لطف الحاط میں زینت زینت کے لیے پہننا انگوٹھی کا وہ مقروع ہے اس کے علاوہ وہ نلما اور خواتین کے لیے خاص طور پر لطف ال ہولی لطف پہننا ہولی زیورات کسی بھی قسم کے زیورات کان میں ناک میں ہاتھوں پہ جو ہاں جیسا ہاتھوں پہ وغیرہ پہنتی ہیں دگو وغیرہ ایسے کوئی چیز نہیں پہننا ہے بالکل خود کو سادہ کرنا ہے وہ نلما عورتوں کے لیے لسن ہولی زیورات ہر قسم کے زیورات احرام کی حالت میں نہیں پہننا ہے ہر قسم کے زیورات معمولی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو کچھ بھی ہو سونے کا ہو غیر سونے کا ہو زیورات میں پہنا ہے زینت کی چیزیں جو ہے اچھا اس علاوہ مغرات میں دیکھ بھال حجامت و حجامت کرنا حجامت چمرات کیا ہے جیسے حکیم لوگوں کا یہ پہلے زمانے میں طرقہ تھا ہاں جی پیٹھ کے پیچھے سے جو ہے کاندھے کے قریب سے وہ لوگ یا کہیں سے بھی جسم کے گندہ خون نکالتے تھے مختلف طرفوں سے خون نکالتے تھے ہاں جی ناطر قد الختار وزرت تو خون نگندہ خون نکالتے تھے صحت سلامتی کے لیے بیمار ہونے پر تو اسے حجامہ بولتے ہیں ہاں جی پشنی لگانا گائے پشنے لگانا ورز بھائی حجامت ہے خون نکالنا مراد ہے بیمار ہو جائے تو خون نکالنا تو الحجامت و خون نکالنا الرتِل مگر مجبور ہو جائے ایک آدمی صحت بیمار ہوا اور اس کے لیے پشنے لگانا خون نکالنا حجامت کرنا ضروری ہو گیا تو, تو پھر وہاں اجازت ہے ہمیں ضرورت کے بغیر مجبوری کے بغیر ویسے جو ہے نہیں ہاں ابھی مجبوری نہیں ہے تو خون نہیں نکالنا ہے ہاں خون نہیں نکالنا حجامت ہو تو اسی طرح یہ خون نہیں نکالنا ہے آپ نے کسی کو خون دینا بھی نہیں ہے احرام کی حالت میں مگر یہ کہ مجبوری ہو جائے کسی کے جان پہ آ جائے تو دے سکتے ہیں ہاں کسی جان پہ آ جائے آپ کو کوئی اور خون دے ہاں بغیر احرام والا کوئی خون دینے والا نہیں ہے صرف احرام والے کے علاوہ تو مجبور وغیرہ دے سکتے ہیں ورنہ جب تک احرام میں ہیں دینا مغروح ہے جو حجامت بھی میرا خون نکالنا ہے تو کوئی بھی خون جو ہے خواہ آپ کسی کو بیمار کو خون دیتے ہیں مجبور میں تو نہیں دینا مغروح ہے البتہ گناہ نہیں اجباتے نہیں ہوتے مغروح ہے خوب آگے فرماتے ہیں والا با سک کوئی حرج نہیں ہے بے حق جسد ہے جسم میں آپ کو خارج آیا تو آپ نے کھجایا جسم کو ادھیک خن میں برفسان ہے تو وہ لباس کوئی حرج نہیں بے حقیق جیسا دی جسم کو کھجانے سے خارج کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے سوا کے اسی طرح مسوا کرنا بھی یہ دونوں کوئی حرج نہیں ہے البتہ شرد یہ معلم یدھ جب تک آپ ان دونوں کو سختی سے نہ کریں جس سے خون نکل آ جائے جب تک جو ہے خون نہ نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں معلوم یو تمہیں جب تک خون نہ نکلے ہاں خون نکلنا تھا نے زور زور سے خارش نہیں کرنا ہے اور مسواک بھی اتنے زور سے یا ساتھ کے مسواک نہیں لگانا ہے جس سے خون نکل آئے خون نکلنا مخروع ہے خون نہ نکلے ہلکا لگائیں ہلکا خارش ہو تو مخرو نہیں ہے تو یہ کل مقروحات جو احرام کی حالت میں ہیں وہ آپ کو بیان ہو گیا ہاں جی اس کے بعد حرماتے ویمبگ اور محرم شاذ کو چاہے یق سے رمینہ تھی احرام پہننے کے بعد اس کو اللہ کی طرف سے جو ورد اور وظیفہ دیا وہ یہ تلویہ ہے تلبیہ پھر لب البیک والی تلویہ پڑھنا ہے ہاں جی عقی و سلواتِ نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد اس تلبیہ کو کثرت سے پڑھنا ہے اس کے علاوہ وہ حصہ او جی. اوپر چڑھتے ہوئے بھی پڑھنا ہے کہیں بھی چڑھائی آ جائے اللعل چڑھتے ہوئے بلندی کی طرف علم بلندی ولحود اترتے ہوئے لسے ہوئے نیچے اترتے ہوئے جذبہ ہم دیکھتے ہیں جہاز میں چڑھتے ہوئے جہاز سے اترتے ہوئے گاڑی میں چڑھتے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے چاہے کہیں بھی اتار چڑھا ہو وہاں بھی تو اس طلبی کا پڑھنا مشتاف ہے البتہ مردوں کو آواز سے پڑھنا مستعب ہے خواتین کو خاموشی سے پڑھنے کا حکم ہے کیونکہ ان کا آواز باہر بےجا نکالنا صحیح نہیں وہی طلاق القوافل اس کے علاوہ جب مختلف قافلے ادھر سے ملاقات ہوتی ہیں حاجیوں کے تو ادھر بھی جو ہے طلبیہ کا کثرت سے پڑھنا طلبیہ پڑھنا مشتاف ہے وہ بھی لاسہار اور سہار کے وقت تاجد کے وقتوں میں صبح کے وقت جو ہے کثرت سے جب تک آپ احرام میں ہیں اس طلبیہ کا پڑھنا مستحب ہے ہاں جی طلبیہ کا مطلب کیا ہے لبیک اللّہ لبیک ہم لوگ لبیک کب بولتے ہیں اپنے یہاں جی پہلے زمانے میں سکولوں میں ہوتا تھا ہاں جب ہاں جی اٹینڈنس جب،, جب پتہ کرنا ہوتا ہے ٹیچر ہر ایک بچے کا نام لیتے تھے یا رول نمبر بولتے جاتے تھے تو ہم لوگ خود جو ہے ہم لوگ لبیک بولتے تھے یا حاضر جناب بولتے تھے جیسے آج کل آپ لوگ جو ہے شاد پر بول دیتے ہیں پہلے زمانے میں لبے بولتے تھے تو لبے کسی ندا کے جواب میں کہنے والا جملہ ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ حج میں ہیں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابرکاب بننے کے بعد آپ کو اب بویس پہ چڑھ کے لوگوں کو حش کی طرف دعوت دے دو آپ آواز دے دو لوگوں کو حش کی طرف آپ آواز دے دو تو پوری دنیا سے لوگ سواریوں پر آ کے اللہ دور سے نزدیک سے اس گھر کی زیارت کو آ جائیں گے آپ لوگوں کو آواز دے دو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرا آواز میں تو اتنی زور نہیں ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے تو اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم آپ آب آواز دے دو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہاں ہم پہنچائیں گے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز دیا تو یہ آواز اس وقت کے تمام لوگوں کے تک اللہ نے پہنچا دیا حتیٰ جو ہیں وہ قیامت تک آنے والے نسلوں کو بھی اللہ کے علم میں عالم میں وہ سب موجود ہیں سب کیا ہوا اور ان تک بھی پہنچایا ہاں عالم میں جتنے محروف اللہ تعالی نے ان کا ہاں جی اللہ کے علم میں ہے ان سب کو بھی اللہ تعالی نے یہ آواز پہنچا دیا فرماتے ہیں اس وقت جس جس نے لبے کہا تھا وہ آج بھی کہتے ہیں آج کو عمرے کو کسی نہ کسی بہانے سے پہنچ جائے گا فرماتے ہیں تو حقیقت میں جب آپ یہ جو لبے کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا لبے ہے ابراہیم نے اس وقت پکارا تھا یہ لوگوں اللہ کے گھر کے حج کو جاؤ اللہ کے گھر کی طواف کے لیے آ تو آج بندہ جو ہے اسی کا جواب آج دے رہے ہیں جب حج کو جا رہے ہیں اے اللہ تیرے ابراہیم نے ہمیں پکارا تھا تیری طرف سے ہم لبے کہتے ہیں اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں اور یہ جملہ بار بار اس میں دہرایا گیا ہے تو اس ندائے ربانی کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بشر کو پکارا تھا لہذا یہ انتہائی پرلطف جملہ ہے بندے مومن اس ندائے ربانی کو لبے کہہ رہے کہ جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا تھا بندوں کو نوازنے کے لیے بندوں سے کوئی چیز لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے بلایا ہے ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے بلایا ہے ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرنے کے لیے بلایا ہے بھیش کا ہم ہمیں لائق بنانے کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے ہمارے رزق میں زندگی میں برقع دینے کے لیے لہذا یہ لمبے کا جملہ بڑا خوبصورت ہے